صورت القصص آیت نمبر ستاون حرم امن اور وسیع رزق کا مقام ہے مشرقین اس خوف سے ایمان سے دور نہ بھاگیں کہ اسلام لانے کے بعد ان کا امن و امان اور رزق چھین لیا جائے گا آیت نمبر پچاسی بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ انہیں ضرور اپنے اصلی وطن مکہ مکرمہ کی طرف لوٹایا جائے گا چنانچہ آٹھ ہجری کو یہ وعدہ پورا ہوا